پڑی ما سبق نے یہ بتلایا تھا کہ ایک اسکال کی سیرت کی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سری ابو قطع میں دو سو اونٹ اور دو ہزار بکریاں غنیمت میں حاصل ہوئی تھی دوسری طرف یہ بھی آتا ہے کہ جس لشکر میں سے یہ سریا الگ کر کے بھیجا گیا تھا بنو پان کی طرف وہ لشکر چار ہزار افراد پر مشتمل تھا تو چار ہزار لشکری اور دو سو کل اونٹ تو ہر ایک کے حصے میں بارہ بارہ اونٹ کیسے آئے یہ اسکال تھا اس کا جواب یہ دیا گیا پہلا جواب کہ دو سو اونٹ تو اس سریے کو حاصل ہوئے تھے اور پھر بڑے لشکر کو بڑا غنیمت حاصل ہوا ہوگا تو سب ملا کر اتنے ہو گئے ہوں گے کہ ہر ایک کو بارہ بارہ اونٹ مل جائے دوسرا جواب جس پر امام ابو داود کا زیادہ زور ہے کہ اس روایت کے اندر جیش کا ذکر کسی راوی کا وہم ہے دو صورتیں ہوتی تھیں ایک تو یہ کہ مدینے ہی سے ایک مختصر جماعت تشکیل کر کے بطور سریا کسی علاقے کی طرف بھیج دیا گیا کسی بستی کی طرف اور دوسری شکل یہ ہے کہ بڑا لشکر ہے کسی بڑی مہم پر جا رہا ہے جاتے وقت یا واپسی کے وقت ان میں سے چند آدمیوں کا انتخاب کر کے اور ایک جتھا اور سریا بنا کر بھیج دیا گیا تو یہاں پہلی صورت پیش آئی یہ نہیں کہ ایک لشکر جا رہا تھا اس لشکر میں سے سمجھ گئے نا بلکہ اس سریے ہی کو جو ہے جو غنیمت حاصل ہوئے اور وہ پندرہ سولہ آدمی پر مشتمل تھا ان میں سے ہر ایک کو بارہ بارہ یا تیرہ تیرہ اونٹ ملے تھے چرانچے جو لوگ جیش کا ذکر کرتے ہیں اس جیش میں سے یہ سریا تشکیل پایا تھا تو ان کی روایت کو کمزور دکھایا کہ ان کے مقابلے میں مالی کمنانس کی روایت ہے جو ان لوگوں سے جو جیش کا ذکر کرتے ہیں <coughs> کہیں زیادہ اونچے مرتبہ حامل ہیں لیکن ان کی روایت میں جیش کا ذکر نہیں ہے اس کے علاوہ عبید اللہ اننافے کی روایت ہے اس میں بھی ذکر جیش نہیں ہے اور بھی بعض لوگوں کی روایت ہے جس میں ذکر جیش نہیں ہے اب یہ روایت <coughs> حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض ان لوگوں کو جنہیں بھیجتے تھے بطور نفل کے دیتے تھے خاص طور سے سوائے عام لشکر کے حصے کے اور خمس واجب ہے ان سب میں پڑھی حضرت عبداللہ ابن امر ابن آس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے روز نکلے تین سو پندرہ افراد کو لے کر ہم نے بتلایا تھا کہ بدرین کی تعداد میں <تصفح> روایات مختلف ہیں مشہور اور راجے <تصفح> ایک تین سو تیرہ تھے لیکن روایت تین سو پندرہ بھی ہے تین سو سترہ بھی ہے تین سو انیس بھی ہے جان سے یہاں روایت میں تین سو پندرہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ ان نومفاتن فاہمیل ہوں اے اللہ یہ لوگ ننگے پیر ہیں ننگے پیر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے ننگے پیر ہونے کا ایک مطلب یہ کہ پیر میں جوتے چپل نہیں ہیں ہے نا اور ننگے پیر ہونے کا مطلب ہے کہ سواری نہیں ہے اس وجہ سے یہ بجائے سواری کی پشت پر پیر لٹکا کر بیٹھنے کے زمین کے اوپر قدم رکھ رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں یہاں دوسرا ہی مانا مراد ہے سمجھے نہیں اس لیے کہ اگر پہلا مانا مراد ہوتا کہ ان کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں تو پھر آگے کیا کہتے کہ اللہ انہیں جوتے اتنا فرما لیکن یہاں یہ نہیں ہے اللہ عموم خفاتن فاہمیدوں الہ یہ ننگے پیر ہیں یعنی بے سواری کے ہیں فاہ مل ہم انہیں سواری عطا فرما اللہ انہم فخص ہم قصا یکسو الامر امر اکس فخص ہم اللہ یہ ننگے بدن ہیں تو انہیں لباس پہنا اللہ انہم جیا جائی کی جمع اللہ یہ بھوکے ہیں فعش بھوم انہیں شکم سیر فرما اب رابی بیان کرتے ہیں ففاتا لاہو لہو یو مدر نبی کی دعا یقینی طور پر مقبول ہوتی ہے سے اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر کے دن فتح تھا فرمائی پس لوٹے وہ جس وقت بھی لوٹے اس حال میں کہ نہیں تھا ان میں کا کوئی شخص مگر یہ ہی وہ لوٹا ایک اونٹ لے کر یا دو اونٹ لے کر وقت سو اور انہوں نے کپڑے بھی پائے وہ شبی اور وہ شکم شیر بھی ہوئے باب تھا بابن فی نفل لریتی تخرج منل اشکر پچھلے سفح پر کیا سریا کو نفل دینے کے بیان میں جو بڑے لشکر میں سے نکل کر کہیں گیا ہو تو یہاں کون سا لشکر تھا جس میں سے الگ ہو کر کے جو ہے بدر گیا یہ تو سیدھے مدینہ سے نکلے تھے نا مدینہ سے لے کر کے بارہ راست بدر پہنچے تھے آپ سلم تو پھر جمس الباب سے مطابقت کیا رہی ہے بھائی یوں سمجھ لیا جائے کہ لشکری سارے صحابہ کہاں تھے مدینہ میں تو گویا مدینہ ہوا معر لشکر کے قیام کی جگہ اس میں سے آپ صرف تین سو پندرہ افراد کو لے کر گئے تھے سمجھ گئے نا تو یہ تین سو افراد، پندرہ افراد کیا ہوئے یہ سریا کے درجے میں ہوئے سریا کے درجے میں ہوئے لشکری سارے صحابہ ہیں جن کا قیام کہاں تھا مدینہ کے اندر تو مدینہ کیا ہوا مسکر جائے لشکر اس میں سے تین سو پندرہ افراد کا انتخاب کر کے آپ انہیں بدر لے گئے تو یہ تین سو پندرہ افراد کی جو جماعت ہے یہ بمنزل سریا کے ہو گئی چلو ایک بات تو ہو گئی لیکن ان کو نفل کہاں ملا بدر میں جو غنیمت حاصل ہوئے پہلے روایت آ چکی ہے پچھلے صفحہ پر ہے کسمہا رسول اللہ, اللہ سلم بسوا امال غنیمت کو بدرین کے اوپر برابر برابر تقسیم کر دیا نفل کہاں ملا کس کو سلب تو ملا من کا قتیلا فرہ سلب کہتا ہے بارس کو لیکن نفل تو پورے سریا کو دیا جاتا ہے نا وہ تو نہیں ملا اس کا جواب یہ ہے کہ غرائم بدر کا حکم الگ ہے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں پہلی بار مال غنیمت حاصل ہوا تھا اور غنیمت کے سلسلے میں پہلے سے کوئی ضابطہ اور قانون نہیں تھا چونسے پہلی مطلب کیا کہا گیا تھا پلل انفارو للہ سارے امال غنیمت اللہ کے ملک ہیں رسول کے زیر تصرف ہیں وہ جس کو جتنا چاہیں جیسا چاہیں تقسیم کریں چاندے آسلاسلم نے کیا کیا برابر برابر سب کو تقسیم کر دیا پڑھیے آپ کو معلوم ہے مال غلیمت کے سلسلے میں جو حکم بعد میں آیا وہ کیا تھا مس ولی ال رسلی ولی دل قربا ولی تامہ ول مساکینی وبن صبیر <تصح> سمجھے <تصح> نہیں آگے مجھے نہیں یاد ہے اور آگے پڑھنے کی بھی تو ضرورت نہیں ہے اچھا میں رمضان میں خالی رہتا ہوں تو طریقہ یہ ہے کہ سارا مال غنیمت جمع کر کے اس کے پانچ حصے کیے جائیں ہر حصہ کیا کہتا خنس تو ایک حصہ یعنی خنس تو الگ کر لیا گیا باقی چار خنس وہ غانمین یعنی مجاہدین کے لیے اب اگر کسی مجاہد کو اس کی کارگزاری کی بنیاد پر امیر جہاد کوئی انعام دینا چاہے تو وہ چار خمس جو مجاہدین کے لیے الگ کیے گئے ہیں اس میں سے دے گا یا جو خمس الگ کر لیا گیا ہے اس خمس میں سے دے گا امام احمد امن حمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اربات و اخماس یعنی چار خمس جو مجاہدین کے لیے کیے ہیں اسی میں سے جو ہے اگر کسی کو بطور نفل دینا چاہتا ہے تو دے گا جبکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خمس میں سے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خمس الخمس میں سے اس لیے کہ جو خمس الگ کیا گیا ہے نا اس کے بھی تو پانچ حصے ہیں لل رسولی ولی دل قربا ولی تامہ و تو اس خنس کے بھی پانچ حصے ہوں گے اس میں پہلا حصہ لل رسول رسول نہیں ہے تو امام جو بھی ہو امام المسلمین تو خنس کے پانچ حصے کر کے اس پانچ حصے میں سے جو ایک حصہ ہے خمس الخمس امام المسلمین کا اس میں سے دے گا کس کے نزدیک امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام احمد امن حمل کے نزدیک نفل کس میں سے دے گا ہر بات اخماس میں سے امام مالک کے نزدیک خمس میں سے اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک خمس الخمس جو امام کا حق ہے اس میں سے وہ دے گا جبکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اگر قبل احراض ہے تو ارباتا اخماس میں سے اور اگر بادل احراض ہے تو خمس میں سے جو حدیث آئی ہے دیکھیے کہ اس حدیث سے کس کے مسلک کی تائید ہوتی ہے حبیب ابن مسلمہ فہری سے رواجوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور نفل دیتے تھے سلس کس کو شریعہ کو خمس کے بعد چلو ہے اگلی روایت اگلی روایت پڑھو روایات بعض روایت میں تو یہ آیا ہے کہ آپ جو ہے سریا والوں کو روبو دیتے تھے سریا والوں کو جو غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کا روبو ان میں تقسیم کر دیتے تھے باقی بڑے لشکر کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا جو تمام لشکر والوں کے درمیان تقسیم ہوتا تھا اور بعض روایتوں میں روبوں کے بجائے سلوس آیا ہے کہ سریا والوں کو جو غنیمت حاصل ہوتی تھی اس کا سلوس انہیں دے دیتے تھے باقی لشکر میں لے کر کے چلے جاتے تھے اور وہاں جب تمام اموال غنیمت یکجا ہوتے تھے تو سب پر تقسیم ہوتا تھا اس روایت نے دونوں کو جمع کر دیا کوئی تعارض نہیں ہے ہوتا یہ تھا کہ بار دفعہ تو جاتے ہوئے لشکر میں سے ایک مختصر جماعت کا انتخاب کر کے کسی بستی کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ اس بستی کو فتح کر کے پھر وہاں آ کر کے لشکر سے ملو اور بار دفعہ یہ ہوتا تھا کہ جاتے ہوئے نہیں بلکہ واپسی میں کچھ لوگوں کو بھیج دیا کسی بستی کو فتح کرنے کے لیے جاؤ پہلے تم لوگ اس بستی کو فتح کر کے پھر مدینہ پہنچنا دو طرح سے ہوتا تھا تو اگر جاتے ہوئے لشکر میں سے سریا تشکیل دیتے تھے اور ان کو جو ہے فتح اور غنیمت حاصل ہوتی تھی تب تو غنیمت کا روبو روپے میں پچیس پیسہ اور اگر واپسی میں لشکر میں سے کچھ لوگوں کو تشکیل کر کے سریا جو ہے بھیجتے تھے اور غنیمت حاصل ہوتی تھی تو اس صورت کے اندر سلوس روپے میں تینتیس پیسہ یہ فرق کس وجہ سے اس لیے کہ جاتے ہوئے تازہ دم ہوتے تھے پرجوش ہوتے تھے اگر وہاں انہیں لشکر میں سے نکال کر کسی جگہ اگر بھیجتے تھے تو گھرانی نہیں ہوتی تھی اور واسی میں تھکے تھکائے ہوتے تھے بس ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے نا کہ گھر پہنچے ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے جلدی سے گھر پہنچے اب پھر ایک دوسرے بیچ میں مہم پر بھیجا گیا تو بھاری گزرتا ہے اس وجہ سے حصہ زیادہ رکھا گیا بجائے روبو کے سلوس <تصفح> کے اندر مقبول شامی کا ذکر بہت آتا ہے یہ تابعی اپنا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں مقبول کہتے ہیں کہ میرے مصر میں قبیلے برو حزیل کی ایک عورت کا غلام تھا پا اس عورت نے مجھے آزاد کر دیا میں مصر میں قبیلے بنو حل کی ایک عورت کا غلام تھا اس نے مجھے آزاد کر دیا تحصیل علم کا ان کو بہت شوق تھا جب اس عورت نے انہیں آزاد کر دیا تو اچھا موقع ملا کہ فما خارج تم مصر وبیہ علم اللہ تو علیہ نہیں باہر نکلا میں مصر سے اس حال میں کہ مصر میں کسی عالم کے پاس علم ہو مگر یہ کہ میں نے اس کا احاطہ کر لیا فیمارا جیسا کہ میرا خیال ہے مطلب یہ جو بھی عالم مجھے ملا اور جس کے پاس کس کے پاس علم ہے تو میں نے اس سے علم حاصل کیا سما اتاحجاز پھر میں حجاز پہنچا فما خرج تو منہا وبیہ علم اللہ <عَلَيْه> ہوئی تیمارا پس نہیں نکلا میں باہر نکلا میں حجاز سے در حال کی اس میں کسی عالم کے پاس علم ہو مگر یہ کہ میں نے اس کا احاطہ کیا جیسا کہ کی میرا خیال ہے جب کوئی عالم نہیں بچا سما اط العراق پھر میں عراق پہنچا فما خرچ تو منہا وبی ہا علم اللہ تو علام پھر میں شام پہنچا فغر بل میں نے اس کو کھنگال ڈالا غیر بال چھلنی غربال کے معنی چھلنی فربل تو میں نے اس کو چھان مارا کیا مطلب جس جس کے پاس مجھے پتا چلا کہ ان کے پاس کوئی علم ہے کسی حدیث کا میں اس کے پاس پہنچا میں نے شام کو کھنگال ڈالا کلک اس ال نفلی ہر ایک سے میں پوچھتا تھا نفل کے بارے میں فَلَمْ أَجِدْ آہدن یوح فِيهِ فی ہی بشئین نہیں پایا میں نے کسی کو جو مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائے حَتَّى لطی تو یہاں تک کہ میں ملا ایک بڑے میاں سے یوقال لہو ضیاد ابن و جاریا جن کو زیاد ابن جاریہ تمیمی کہا جاتا فقل تو لہو میں نے ان سے پوچھا حل سمیتا یہ سنتا نہیں ہے آئین چھوٹ گیا حل سمیتا پھر نفل ہی کیا نفل کے بارے میں آپ نے کچھ کوئی حدیث سنی ہے اعلی نام انہوں کہا سمی تو حبیب ابنا مسلمت البحری پور شہید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روبا فی البدا آتی وہ سلوسا فل انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ روبو بطور نفل دیتے تھے روبو فی البدا آتی شروع میں یعنی جاتے ہوئے اگر کہیں جاتے ہوئے لشکر میں سے ایک جتھا بتو سریا تشکیل کر کے کہیں بھیجا ہے اس کو غنیمت حاصل ہوئی ہے تو روبو دیتے تھے وہ پھر آفر جاتی اور سولوس دیتے تھے واپسی میں یعنی واپسی میں اگر لشکر میں سے کوئی سریا تشکیل دے کر کہیں بھیجا ہے اور اس کو غنیمت حاصل ہوئی تو سلوس دیتے تھے یہ روایت پیچھے آ چکی ہے جب بھیجے ہوئے سریا کو فتح اور غنیمت حاصل ہو تو اس غنیمت کا روبو یا سولس اسی سریا والوں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے اور باقی غنیمت بڑے لشکر کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے جب کسی بڑے لشکر میں سے آتے ہوئے یا جاتے ہوئے کوئی سریعہ تشکیل دے کر کے کسی بستی کو فتح کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اس سریا کو فتح اور غنیمت حاصل ہوتی ہے تو غنیمت میں سے سلس یا روبو اس سریا والوں کو دیا جاتا ہے اور باقی بچا ہوا غنیمت بڑے لشکر کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے جو سب جمع ہو کر کے تمام لشکریوں پر تقسیم ہوتا ہے تو دو باتیں ہوں پہلی بات سریا کو حاصل ہونے والے غنیمت میں سے سولوس یا روبو اسی سریعہ والوں کو دیا جاتا ہے دوسری بات باقی مال غنیمت بڑے لشکر کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے دو باتیں ہوئی نہیں تو ہم نے یہ دو باتیں بیان کی ان دونوں باتوں کے بیچ میں کوئی تیسری بات بیان کی نہیں بیان کی نا دونوں ساتھ بیان کرنا چاہیے نا. امام ابو داود نے پرسوں بیان کیا تھا باب ان فی الفل ہی سریا تھی اس سریا کو جو بڑے لشکر میں سے نکل کر کے جائے بتاؤ نفل کچھ دیا جائے گا وہ کتنا سلوس یا روبو جیسا کہ روایت میں آیا آج بتا رہے ہیں کہ باقی غنیمت تردو بابن فی سریتی تردو اللہ احل اص اس بات کے بیان میں کہ سریا یہ حاصل شدہ غنیمت کو اس میں سے سلوس یا ربو دیے جانے کے بعد لوٹا دے گا لشکر والوں کو تو اس کا تعلق پچھلے بار سے ہے لیکن اس کے لیے انہوں نے دو الگ الگ باپ قائم کیے وہ یہ پچھلے باپ کا تکمیلہ ہے پچھلے باپ کا تکمیلہ ہے اچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم تاف دما پہلی بات تمام مسلمانوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں تمام مسلمانوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں تو جس طریقے سے اگر اونچے درجے کا آدمی اونچے درجے کے آدمی کو نیچا سمجھا جانے والا شخص قتل کرے تو میں اسے قتل کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر نیچے مرتبہ والے آدمی کو کوئی بڑے مرتبہ والا شخص قتل کرے تو وہ بھی کساس میں قتل کیا جائے گا سمجھے نا جان کا بدلا جان ہے جان کسی کی بھی ہو جان لینے والا کوئی بھی ہو اونچے مرتبہ کا ہو چاہے نیچے مرتبہ کا ہو معاشرے کے اندر چاہے وہ بڑا سمجھا جاتا ہو چاہے چھوٹا سمجھا جاتا ہو دونوں کا خون لال ہوتا ہے تتکا فما تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں بات مطلب سمجھ میں آیا نہیں دوسری بات بان فرمائی کہ یس یس آ بزم سعی اور کوشش کر سکتا ہے ان میں کا ادنا درجے کا آدمی ان مسلمانوں کی طرف سے امان کا مثلا کوئی عورت کوئی کمزور شخص غریب شخص کسی کافر کو امان دے دے تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے امان سمجھا جائے گا اس کا لحاظ تمام مسلمانوں کو کرنا پڑے گا کسی مسلمان کے لیے اس کافر کو چھیڑنا جائز نہیں ہے کیوں اس لیے غریب ہی سے ہی لیکن بہرحال مسلمان ہے امان دینے والا ایک مسلمان شخص کے وہ امان میں ہے اسی طریقے سے عورت یا غلام کسی کافر کو امان دے دے تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے امان سمجھا جائے گا کسی مسلمان کے لیے اس کی, کافر کے جان مال سے تعرض جائز نہیں ہوگا تو صحیح اور کوشش کر سکتا ہے مسلمانوں کی طرف سے امان کا ان میں کا ادنا آدمی و یو جل افساہ اور پناہ دے سکتا ہے کافر کو ان مسلمانوں کے اوپر ان میں کا ادنا آدمی تو یہ کوئی نئی دفعہ نہیں ہوئی پہلی اس سے پہلے جو آیا نا دوسرے نمبر پر یہ اسی کی تاکید ہے اور بعض لوگوں نے فرق کیا کہ یہاں اقسا کے معنی ادنا نہیں ہے بلکہ معنی یہ ہے کہ پناہ دے سکتا ہے کہ کافر کو مسلمانوں کے اوپر افساہم اب اد یعنی ان میں داڑہرب سے دور رہنے والا داڑہب سے دور رہنے والا مسلمان اگر کسی کافر کو پناہ دے دے تو داڑہرب کے قریب رہنے والے مسلمان پر بھی اس کا احترام لازم ہے وہ ید ان علا من اور تمام مسلمان اپنے علاوہ مسلمانوں کے مددگار ہیں خبر ہے انسا کے معنی میں یعنی تمام مسلمانوں کو اپنے ماشوا مسلمانوں کا مددگار ہونا چاہیے اور اس مددگاری میں یہ بھی داخل ہے کیا کہ کسی مسلمان نے اگر کسی کافر کو امان دیا ہو تو اس کا پاس و لحاظ رکھیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے خود امان دیا ہے دو مشدم علا مزا افیم لوٹا دے ان میں کا طاقتور حاصل شدہ غنیمت کمزور سمجھے جانے والے لوگوں کو یہ نہ سمجھے کہ بس ہمارا حصہ ہے آ چکا ہے نا کہ بدر میں صاحب کرام تین طرح کے ہو گئے تھا ایک تو نوجوان جو لڑنے کے لیے آگے بڑھے تھے اور ایک وہ بوڑھے جو جھنڈے کے پاس رہے اور تیسرے وہ, وہ لوگ جو آپ کے گرد جمع تھے تاکہ کوئی کہیں کوئی دشمن چھپا ہوا نہ ہو آپ کے اوپر حملہ کر دے ہر ایک نے دعوی کیا جوانوں نے کیا کہا کہ ہم لڑے ہیں اس وجہ سے ہمارا ہے اور یہ جو جھنڈے کے پاس رہے انہوں نے کہا کہ اگر تم ہار جاتے تو آخر ہم جھنڈے ہی کے پاس تو آتے ہماری پنا میں تو آتے ہاں ایک وہ تھے جوراسرم کی حفاظت کی ان کے دیہات کا ہم نے سب سے اہم کام تو ہم نے انجا دیا غرضے کی ہر ایک نے اپنا اپنا دعوی مدلل کیا تو آیت کیا نادل ہوئی تھی یہ مالی غنیمت تمہیں سے کسی کا نہیں ہے بلکہ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ تو جو طاقتور تھے نا وہ چاہتے تھے کہ مال غنیمت سب کا سب ہم لے لیں تو یہاں کہ یعد مشدد ہم الزین ان میں کا طاقتور مال غنیمت کو لوٹائے کمزور سمجھے جانے والوں پر وہ متصر علاد اور ان کے سریا میں جانے والے لوگ اور ان سے سریا میں جانے والے لوگ اپنی حاصل شدہ غنیمت کو لوٹائیں اپنوں میں سے دال بھر میں بیٹھے ہوئے لشکر پر قائد یہ نہیں کہ یہ مٹھی بھر لوگ گئے اور ایک بستی فتح کر لی بہت سارا مالک عنیمت لے لیا تو لے کر اپنے گھر چلے آئے نہیں وہ متصر علاقا دن میں سے سریا میں جانے والے لوگ اپنے ہاتھ سے شدہ غنیمت کو لوٹائیں اپنوں میں سے دار بھر میں بیٹھے ہوئے لشکر پر اس بات پر تو اتفاق ہے کافر حربی کو قتل کیا جائے گا کافر حربی کے بدلے میں اسی طرح کافر حربی کو قتل کیا جائے گا کافر ضمی کے بدلے میں اسی طرح ذمہ کو قتل کیا جائے گا ضمی کے بدلے میں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دے تو اس قاتل مسلمان کو ذمہ کے بجرے میں قتل کیا جائے گا یا نہیں اس میں اختراف ہے کافر حربی کسی کافر حربی کو کافر حربی کسی ذمہ کو قتل کرے تو قتل کیا جائے گا ذمہ کسی ذمہ کو قتل کرے تو قتل کیا جائے گا مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو نہیں قتل کیا جائے گا یہ سب تو متفق علئے دفات ہے لیکن سوال یہ کہ اگر مسلمان کسی کافر زمی کو جو ہمارے امان میں ہے قتل کرے تو کساسن اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا نہیں جمہور کہتے ہیں کہ کافر چاہے حربی ہو یا زمی دونوں برابر کافر چاہے حربی دار حرب کا باشندہ ہو یا ذمی دارال اسلام کا باشندہ ہو دونوں برابر ہیں تو جس طریقے سے مسلمان کو کافر حربی کو قتل کرنے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اسی طریقے سے کافر ضمی کو قتل کرنے کے بدلے میں بھی نہیں قتل کیا جائے گا یہ جمہور کا مذہب لیکن امام ابوہنی اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں امام اب ولیفہ کافر حربی اور کافر ذمہ کے درمیان فرق کرتے کہ ذمی جو ہماری پناہ میں ہے تو اس کا خون مسلمان کا خون برابر ہے اس وجہ سے اگر کوئی مسلمان کسی ذمہ کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں قصاصاً مسلمان کو قتل کیا جائے گا لا المین بھی کافی اور نہیں قتل کیا جائے گا کوئی مومن کسی کافر کو قتل کرنے کے بدلے میں اب اسی, یہی ہے محل فی الحال بھی کافرن کہا نا مطلق مطلق ہے نا مطلق کا مطلب کیا کافر حربی اور کافر دمی دونوں کو شامل ہے یہ ہے جمہور کی دلیل والا زو آہ عَحْدٍ فی آح اور نہیں قتل کیا جائے گا کوئی عہد اور ذمہ والا یعنی ذمی شخص اپنے عہد اور ذمے کے برقرار رہنے کی حالت میں اگر وہ عہد شکنی نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا ولم یزکور ابن و دیکھیں اوپر سند میں آیا تھا حدثنا ابن و ابی ادیم ان ابن کا مراد ان محمد ابن صحاح کا ببازی حاضر یہ جو روایت تاریخ کا کچھ حصہ انہوں نے بیان کیا پھر تحویل کر کے بتایا تھا کہ حد دسنا عبید اللہ ابن عمر سے یہ ان امر ابن شعیب ان ابی ہی ان جدیہی کے طریق پر تو دونوں میں فرق کیا ہے کہتے ہیں کہ محمد ابن صحاف نے قصاص کا اور تقافی یعنی تمام مسلمانوں کا خون برابر ہونے کا ذکر نہیں کیا ہے